وفی اور لوگو خود تمہارے وجود میں نشانیاں ہیں کیا تم غور سے دیکھتے نہیں ہو انسان کی تخلیق میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں جن میں غور و فکر آدمی کو خالق کائنات کے وجود اور اس کی وحدانیت کے اعتراف پر مجبور کرتا ہے باپ کا نطفہ رہم مادر میں قرار پاتا ہے پھر مختلف مراحل سے گزر کر بچہ پیدا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے بوڑھا ہوتا ہے اور ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قوت گویائی قوت سماعت قوت بینائی اور قوت عقل و احساس سے نوازتا ہے اس کے جسم کا ہر عزو الگ الگ کام کرتا ہے اور پھر انسانوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں رنگ و زبان اور عقل و فکر کے اعتبار سے دنیا میں بے شمار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان تمام باتوں میں فکر و تبر آدمی کو اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ ان کا خالق ضرور ہے جو قادر مطلق اور وحدہلا شریک ہے